حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا عمل حضرت امام زہری رحمت اللہ علیہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ روزے کی حالت میں بھی حجامہ لگوایا کرتے تھے